را تلک ال کی تب الف لام را یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے سیا جب ان من سو بشر اریم ن سو بشر لم ام قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان لساحر مبین کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہیں میں کے ایک شخص پر وہی نازل کی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے خلاف ورزی سے ڈراؤ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا پایا ہے مگر جب اس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تو کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر شفلط رکھوں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر اس نے آرش پر اس طرح استفا فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار لہذا اس کی عبادت کرو کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے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 اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں بھی وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ اس کا سلا دے اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاءا و القمر نورا وقدرهما منازل لتعلموا لتعلموا عدد السنين والحساب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 فل فل قومی حقیقت یہ ہے کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہو اندو بلحیتی دنیا و تم ان ہوں فل جو لوگ ہم سے آخرت میں آ ملنے کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں مگن اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں النار بما كانوا <تصفيق> ان کا ٹھکانہ اپنے کرتوت کی وجہ سے دوزخ ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِیْمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی وآخر دعواهم ان الحمد رب العالمين اس میں داخلے کے وقت ان کی پکار یہ ہوگی کہ یا اللہ تیری ذات ہر ایب سے پاک ہے اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو لفظ وہ بولیں گے وہ سلام ہوگا اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے وَلَو يُعجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر اللہ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں تو ان کی مہلت تمام کر دی گئی ہوتی لیکن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 ؤ کائن اؤ کم فلم کشنا ضر مرکنس كذلك کل للمسرفين ما كانوا يعملون اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اسی طرح خوشنما معلوم ہوتے ہیں مبلیم لم رات مینو کدال کو مل مجرمی اور ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو اس موقع پر ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا اور ان کے پیغمبر ان کے پاس روشن دلائی لے کر آئے تھے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پھر ہم نے ان کے بعد زمین میں تم کو جانشین بنایا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو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 فقد لبثت فيكم عمرًا من قبله افلا تعقلون کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک عمر تمہارے درمیان بسر کر چکا ہوں کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے فمن اظلم ممن افترا كذباً او كذب لا يفلح پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے یقین رکھو کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے وبر فم و عشف تنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما عم يشركون اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان منخرت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں اہ پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک اور کہیں بالا و برتر ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّتًا وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُونَ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں صرف ایک ہی دین کے قائل تھے پھر بعد میں وہ آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہوئے اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ دنیا ہی میں کر دیا جاتا وَيَقُولونَ لَوْلَا أُنزلَ عَلَيْهِ فَقُلْ إِنَّمَ الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی تو اے پیغمبر تم جواب میں کہہ دو کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں لہٰذا تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا, إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي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 کہہ دو کہ اللہ اس سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے یقینا ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں ہُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَا رِيْحٌ عَاصِفٌ جَاءَتْ هَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وی پب داؤ مخلسئی نلحدی داؤ مخلس مدد مِنَ مینشکری وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گھر گئے تو اس وقت وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور بز ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے فلما إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا ہوں الناس انما نو على انفسكم متاع حیاتی الدنيا ثم بما كنتم تعملون لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں ارے لوگو تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے اب تو دنیاوی زندگی کے مزے اڑالو آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو انما مثل الحیات الدنیا کمائن انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض وظن اهلها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 دنیاوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس کی وجہ سے زمین سے اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئی جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا یہ زیور پہن لیا اور سنگھار کر کے خوشنما ہو گئی اور اس کے مالک سمجھنے لگے کہ بس اب یہ پوری طرح ان کے قابو میں ہے تو کسی رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آ گیا کہ اس پر کوئی آفت آ جائے اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی سپاٹ زمین میں اس طرح تبدیل کر دیا جیسے کل وہ تھی ہی نہیں اسی طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں اللہ دلام او الا سیا مستقی اور اللہ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَا وَزِيَادَةَ وَلَا يَرْحَقُوا جُوهَمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةَ اُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں بہترین حالت انہی کے لئے ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی نیز ان کے چہروں پر نہ کبھی سیاہی چھائے گی نہ ذلت وہ جنت کے بازی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے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 رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو ان کی برائی کا بدلہ اسی جیسا برا ہوگا اور ان پر چھائی ہوئی ہوگی اللہ کے آذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہیں وہ دو زخ کے باسی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال ما كنتم تعبدون اور یاد رکھو وہ دن جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے کہیں گے کہ ذرا اپنی جگہ ٹھہرو تم بھی اور وہ بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا تھا پھر ان کے درمیان عابد اور معبود کا جو رشتہ تھا ہم وہ ختم کر دیں گے اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لئے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے ہُنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وضل عنهم ما كانوا يفترون ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو پرکھ لے گا اور سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے اور جو جھوٹ انہوں نے تراش رکھے تھے ان کا کوئی سراغ انہیں نہیں ملے گا ژم مِنَ اردو سنا ول اب سور و مئی یخریجو مینل مئیخری ظلم مئی تمینل ہی ومی ادبی رل ام اللہ فقل أفلا تتقون اے پیغمبر ان مشرکوں سے کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رسک پہنچاتا ہے یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکال لاتا ہے اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تو تم ان سے کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے فَأَنَّا تُصرفون پھر تو لوگو وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک بر حق ہے پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے کَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اسی طرح جن لوگوں نے نافرمانی کا شیوہ اپنا لیا ہے ان کے بارے میں اللہ کی یہ بات سچی ہو گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے قسم میں یو آئی دوں اہ اب دل خل قسم میں یو آئی دوں فن میں تو فکو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر پیدا کر دے کہو کہ اللہ ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر پیدا کر دے گا پھر آخر کوئی تمہیں کہاں اونھے منہ لیے جا رہا ہے مورکدیل شکولیح دل شکو افلح احقی فمل فتح کم کہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے کہو کہ اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے اب بتاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہو کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے یا وہ زیادہ حقدار ہے جس کو خود اس وقت تک راستہ نہ سوجھے جب تک کوئی دوسرا اس کی رہنمائی نہ کرے بھلا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کس طرح کی باتیں تر لے ہو وما يَتب كثرهُم إَِّا وَ إِ الو لا يوني مِ الحِّشيَئا إِ اللهَّ عالم بِما يَفعلال اور حقیقت یہ ہے کہ ان مشرقین میں سے اکثر لو کسی اور چیز کے نہیں۔ صرف وہمی اندازے کے پیچھے چلتے ہیں اور یہ یقینی بات ہے کہ حق کے معاملے میں وہمی اندازہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا یقین جانو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کا پورا پورا علم رکھتا ہے وَمَا مل اللَّهِ ترمی دون کستی کلری بیند وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو اللہ نے نہ اتارا ہو بلکہ یہ وحی کے ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں اللہ نے جو باتیں لوہے محفوظ میں لکھ رکھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتی ہے ام تم بھی سوری کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے کہو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی ایک ہی سورت گھڑ کر لے آؤ اور اس کام میں مدد لینے کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو اگر سچے ہو بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا پھر دیکھو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا به أعلم اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے اور کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور تمہارا پروردگار فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے وَإن زبوں فلی ع ملو کم الم بری اون املو انبری امت عمل اور اے پیغمبر اگر یہ تمہیں جھٹلائے تو ان سے کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے جو کام میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے اور جو کام تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں تسمع الصم كانوا لا اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کو بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں مگر دل میں حق کی طلب نہیں رکھتے اس لیے در حقیقت بہرے ہیں تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے چاہے وہ سمجھتے نہ ہوں اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں مگر دل میں انصاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اندھوں جیسے ہیں تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے چاہے انہیں کچھ بھی سجائی نہ دیتا ہو ان الله لا یظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم یظلمون حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا لیکن انسان ہیں جو خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں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 ان کو میدان حشر میں اکٹھا کرے گا تو انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے اسی لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے جنہوں نے اللہ سے آخرت میں جا ملنے کو جھٹلایا ہے اور جو راہ راست پر نہیں آئے وَإن... اور اے پیغمبر جن باتوں کی ہم نے ان کافروں کو دھمکی دی ہوئی ہے چاہے ان میں سے کوئی بات ہم تمہیں تمہاری زندگی میں دکھا دیں یا اس سے پہلے تمہاری روح قبض کر لیں باہر صورت ان کو آخر میں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے پھر یہ تو ظاہر ہی ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کا پورا پورا مشاہدہ کر رہا ہے لہذا وہاں ان کو سزا دے گا وَلِكُلِّ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ <صادقين> اور یہ کافر لوگ مسلمانوں سے مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا قل لا لاَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تو خود اپنی ذات کو بھی نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں نہ فائدہ پہنچانے کا مگر جتنا اللہ چاہے ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے چنانچہ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے آ سکتے ہیں ان, اتاكم عذابه او نهاراً ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کے وقت آئے یا دن کے وقت تو اس میں کون سی ایسی اشتیاق کے قابل چیز ہے جس کے جلد آنے کا یہ مجرم لوگ مطالبہ کر رہے ہیں جنو کیا جب وہ عذاب آ ہی پڑے گا تب اسے مانو گے اس وقت تو تم سے یہ کہا جائے گا کہ اب مانے حالانکہ تم ہی اس کا انکار کر کے اس کی جلدی مچایا کرتے تھے قیل للذین عذاب الخلد تجزون الا بما كنتم پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو تمہیں کسی اور چیز کا نہیں صرف اس بدی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کماتے رہے ہو وہ استم بیونک احق ق قل ای وربی انہ حق وما انت بمعجزین اور یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آخرت کا عذاب واقعی سچ ہے کہہ دو کہ میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ و اسر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون اور جس جس شخص نے ظلم کا ارتقاب کیا ہے اگر اس کے پاس روئے زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کر دے گا اور جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا <سلام> ان وعد اللہ حق ولكن لا يعلمون یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے يحي ويميت وإليه ترجعون وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹایا جائے گا سقد جت تم میرا شفی للمؤمنین لوگوں تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعن اے پیغمبر کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے لہذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْآلَّهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ کہو کہ بھلا بتاؤ اللہ نے تمہارے لئے جو رزق نازل کیا تھا تم نے اپنی طرف سے اس میں سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان بانتے ہو وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ ان اللہ لذو فضل لا اور جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں روز قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے اس میں شک نہیں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے و مت خونفی قرآن تمل عمل علم شفی گونفی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 اور اے پیغمبر تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو اور اے لوگو تم جو کام بھی کرتے ہو تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے الم الم ینو یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے الین امنو کے نویتو یہ <سلام> وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوا اختیار کیے رہے لہو <سلام> ملبرو فی الحیتی ذَلِكَ هو الفوز الْعَظِيمُ ان کے لئے خوش خبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہی زبردست کامیابی ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ان الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اور اے پیغمبر یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں یقین رکھو کہ اقتدار تمام تر اللہ کا ہے اور وہ ہر بات سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے المت می نو نونی لوک یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اللہ کے حقیقی شراکا کی پیروی نہیں کرتے وہ کسی اور چیز کی نہیں محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے رہیں او الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النهار مبصرا ان في ذلك لایات لقوم يسمعون اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو ایسا بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں دکھ سلطان اتقولون ما لا تعلمون کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے پاک ہے اس کی ذات وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے تمہارے پاس اس بات کی ذرا بھی کوئی دلیل نہیں ہے کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ان علی اللہ الكذب لا کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ان کے لئے بس دنیا میں تھوڑا سا مزا ہے پھر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا اس کے بدلے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّتًا ثُمَّ قُضُوا ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوا اور اے پیغمبر ان کے سامنے نوح کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو پھر جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا ہو اسے دل کھول کر کر گزرو اور مجھے ذرا بھی محلت نہ دو ان تولیتم فما سالتکم من اجر ان اجری الا على الله وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پھر بھی اگر تم نے منہ مو موڑے رکھا تو میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی میرا اجر کسی اور نے نہیں اللہ نے ذمہ لیا ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار لوگوں میں شامل رہوں ہوں فل کی وجالمری پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں بچا لیا اور ان کو کافروں کی جگہ زمین میں بسایا اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا انہیں طوفان میں غرق کر دیا اب دیکھو کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا اس کے بعد ہم نے مختلف پیغمبر ان کی اپنی اپنی قوموں کے پاس بھیجے وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے لیکن ان لوگوں نے جس بات کو پہلی بار جھٹلا دیا تھا اسے مان کر ہی نہ دیا جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں ان کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں موسا ہارون علا پھر راؤن و مل ایس تک برو پست برو کی نو کو مجرمين اس کے بعد ہم نے موسا اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے نالو ان چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آیا تو وہ کہنے لگے کہ ضرور یہ کھلا ہوا جادو ہے کم ہلاح موسا نے کہا کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے بھلا کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبائنا وتکون لکم الكبریاء وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا <بِمُؤْمِنِين> کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طور طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس سے ہمیں برگشتہ کر دو اور اس سرزمین میں تم دونوں کی چوتراہٹ قائم ہو جائے ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں کلری اور فرعون نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جتنے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو میرے پاس لے کر آؤ ما جاء قال لهم ما أَنتُم ال چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو موسا نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے القوم قالوا موسى ما جئت به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن کر چلتی ہوئی نظر آئیں تو موسی نے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے جادو ہے اللہ ابھی اس کو ملیہ میٹ کیے دیتا ہے اللہ فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ کر دکھاتا ہے چاہے مجرم لوگ کتنا برا سمجھیں وسَ إِلَّ ذُرِّيَةُم مِنْ قَوْمِه على خَوْفٍ مِ ف الرعونَ وَمَلَائهِم أَ يَفتِنَهُم وَإِن فرعون لعال فِي الرعونَ لَعَ فيِي الأررضِ وَإِنهُ لَمِنَ المُسرِفِي پھر ہوا یہ کہ موسا پر کوئی اور نہیں لیکن خود ان کی قوم کے کچھ نوجوان فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لائے کہ کہیں فرعون انہیں نہ ستائے اور یقینا فرعون زمین میں بڑا زور آور تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر قائم نہیں رہتے موسمی کم قَوْمِ ام تم بل ہی فالکلو فالئی چوک لو این کم مسلم اور موسا نے کہا اے میری قوم اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرما بردار ہو ربنا لا فتنة للقوم اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے اے ہمارے پروردکار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دیجئے وَأَوْحَيْنَا بشرمنی اور ہم نے موسا اور ان کے بھائی پر وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر ہی کے گھروں میں بساؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو اور اس طرح نماز قائم کرو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو وقال موسی ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم على قلوبهم فلا حتى العذاب اور موسا نے کہا اے ہمارے پروردگار آپ نے پھر اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں بڑی سج دھج اور مال و دولت بخشی ہے اے ہمارے پروردگار اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں اے ہمارے پروتکار ان کے مال و دولت کو تہس نہس کر دیجئے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجئے کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں قال قد ولا سبيل لا يعلمون اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا جو حقیقت سے نا واقف ہیں وجہ وزن بھی بنی اسروحت ہت ادر کہل ادی امنچ بھنو اسل مسلم اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا تو کہنے لگا میں مان گیا کہ جس خدا پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں فَالْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإنَّ مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. لہذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بات کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِ إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُوا فَمُخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اور ہم نے بنو اسرائیل کو ایسی جگہ بسایا جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق جگہ تھی اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا پھر انہوں نے دین حق کے بارے میں اس وقت تک اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس علم نہیں آ گیا یقین رکھو کہ جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ان کا فیصلہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن کرے گا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَّقَدْ جَاءَ اکل حق من ربك فلا تكونن من پھر اے پیغمبر اگر بفرض محال تمہیں اس کلام میں ذرا بھی شک ہو جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے پہلے سے آسمانی کتاب پڑھتے ہیں یقین رکھو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہی آیا ہے لہذا تم کبھی بھی شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا کبھی ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے ورنہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے ان مینو بے شک جن لوگوں کے بارے میں تمہارے رب کی بات طے ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے ولو جَاءَتْهُمْ كل آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ چاہے ہر قسم کی نشانی ان کے سامنے آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں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 بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کیسے وقت ایمان لے آتی کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا البتہ صرف یونس کی قوم کے لوگ ایسے تھے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اور اگر اللہ چاہتا تو روح زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ سب مومن بن جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجَعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اور کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر مومن بن جائے اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی مسلط کر دیتا ہے قُل انظروا ماذا فی السماوات والأرض وما تغنِ الآیات واننذر عن قوم لا يؤمنون اے پیغمبر ان سے کہو کہ ذرا نظر دوڑاؤ کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں لیکن جن لوگوں کو ایمان لانا ہی نہیں ہے ان کے لیے زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیاں اور آگاہ کرنے والے پیغمبر کچھ بھی آرامت نہیں ہوتے فَهَلْ قل معكم من بھلا بتاؤ کہ یہ لوگ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے دن یہ بھی دیکھیں جیسے ان سے پہلے لوگوں نے دیکھے تھے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں تم من منولی پھر جب آزاد آتا ہے تو ہم اپنے پیغمبروں کو اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو نجات دے دیتے ہیں اسی طرح ہم نے یہ بات اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ ہم تمام دوسرے مومنوں کو بھی نجات دیں فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ولكن اللَّهِ وَلَاكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل رہوں اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف قائم رکھنا اور ہر ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہیں فَإن فعلت فإنك من الظالمين اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسے من گھڑت معبود کو نہ پکارنا جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پھر بھی اگر تم بفرض محال ایسا کر بیٹھے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا وَإن امْسَكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر دے اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے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 کہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں واتبع ما يوحا إليك حتى يحكم وهو خير الحاكمين اور جو وہی تمہارے پاس بھیجی جا رہی ہے تم اس کے اتباع کرو اور صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے